اللہ دخل المدرس کلاس میں داخل ہوا ووجد عشر فقط اور اس نے اس کلاس میں صرف پندرہ طالب علم موجود پائے فقال لهم تو اس نے یعنی استاد نے ان سے کہا جاؤ امسی وہ پانچ نئے طلبہ کہاں ہیں جو کل آئے تھے قالا عبداللہ, عبداللہ نے کہا حاضر اليوم و قبل کلیلن وہ آج آئے آج حاضر ہوئے آج حاضر ہوئے تھے اور کچھ دیر پہلے وہ نکل گئے ہیں یا یوں ہی تجمہ سکتے ہیں وہ آج حاضر ہوئے اور کچھ دیر پہلے نکل گئے ارض اللہی میں سمجھتا ہوں یا میں خیال کرتا ہوں میں گمان کرتا ہوں یا یوں ہی تجمہ کہہ ہیں میرا خیال ہے کہ وہ مدیر کی پرنسپل کی طرف گئے ہیں رجا اسلّہ خمسۃ باد کلیلن پانچ پانچوں طلباء یا یونی کہہ سکتے ہیں پانچ طلباء کچھ دیر بعد واپس ا گئے فقال تو ان سے استاد نے کہا قال المدير ذهبتم يا ابنائي کیا تم پرنسپل کی طرف گئے تھے اے میرے بیٹو میرا قالوا نعم ذهبنا اليه لاننا ما وجدنا في القائمه قالوا انہوں نے کہا ہاں جی ہاں ذهبنا الیہ ہم کی طرف گئے لنا اس لئے کہ ہم نے ما وجدنا نہیں پائے ماں اپنے نام فلقائماتی لسٹ میں یعنی باہر جو لسٹ لگی ہوئی ہے فہرست ہے اس کلاس کے طلبہ کی اس میں ہمارے نام نہیں تھے جالاسلمس استاد بیٹھ گیا وقال اور اس نے کہا اقرا تم دراصل یا اب کیا تم نے کل کا سبق پڑھ لیا ہے اے میرے بیٹو قالت اللہ طلبا نے کہا نا جی ہاں کر انا ہو حافظ نہ ہو ہم نے اسے پڑھ لیا ہے اور ہم نے اسے لکھ لیا ہے اور ہم نے اسے یاد کر لیا ہے فاضل المدرس استاد نے کہا افاہم کیا تم نے اسے سمجھ لیا ہے یعنی پڑھنے لکھنے اور یاد کرنے کی بات تو اسٹوڈینٹس نے کی لیکن سمجھنے کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ ہم نے اسے سمجھ بھی لیا ہے تو استاد صاحب نے کہا کیا تم نے اسے سمجھ لیا ہے یعنی سمجھ بھی آئیے نہیں خالی رٹائی لگاتے رہے قالو اللہ نے کہا نام جی ہاں فہمناہ جیدن ہم نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہے ما اسحل حادث درسہ یہ سبق کس قدر آسان ہے قال عبد الرحمن عبد الرحمن نے کہا انا ما فہمتو فیہی ثلاثہ کلمات میں نے میں اس میں تین الفاظ نہیں سمجھ سکا میں نے نہیں سمجھے اس میں تین الفاظ قال المدرس و استاد نے کہا ماہیا وہ کون کون سے ہیں وہ کیا ہیں وہ کون سے ہیں قال عبد الرحمن عبد الرحمن نے کہا قرآنہ فی الدرس حادی الجملتا ہم نے سبق میں یہ جملہ پڑا ہے آدا جدی من الخرطوم میرے دادا خرطوم سے واپس آئے فما مانا ہادل کلیماتی سیلاد تو ان تینوں کلمات کا مانا کیا ہے فاضل مدرس و آدا مانا رجا آدا کا معنی ہے رجا والجد جدو ابو ابوال او ابو امی دادا یا نانا باپ کا باپ یا ماں کا باپ والفرطوم آسمت السودانی اور فرطوم یہ سودان کا دارالخلافہ ہے افہنتا کیا آپ سمجھ گئے قال عبد الرحمن الان فہمتو در رحمن نے کہا اب میں سمجھ گیا ہوں ثم فتح المدرس کتابہ وقرع درسا جدیدا پھر استاد نے اپنی کتاب کھولی اور اس نے نیا سبق پڑا خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والارض والبحارہ خلاق کل شہ و خالقین قطب درسبر پھر وہ استاد کھڑا ہوا اور اس نے یہ سبق بورڈ پر لکھا رفا محمد الدہ محمد نے اپنا ہاتھ اٹھایا و اور اس نے کہا ماما تین یا استاد ا تین کا مانا کیا ہے اے استاد استاد صاحب تین کا مانا کیا ہے قاضل مدرسین کا مانا کیا ہے تو راب المختال مٹی جو ملی ہوئی ہو پانی کے ساتھ یعنی مٹی میں اگر پانی آآ آآ یعنی مٹی کو پانی کے ساتھ ملا دیا جائے یعنی گیلی مٹی گارا ورفع رفا فیصل ان اور فیصل نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس سے استاد نے کہا انتا کا سعال ان یا فیصل ہوں کیا تمہارے پاس کوئی سوال ہے اے فیصل قال فيصلم فيصل نے کہا نام ان دی سوال جی ہاں میرے پاس سوال ہے البیہار جمع البحر بہار البحر کی, ہے نام کی اس نے پوچھا جمع کیا کیا البحر کی ہے فاذ المدرسو نعم هو كذلك उसने पूछा البیہار جمع البحر کیا بہار کیا البیہارو البحرو کی جمع ہے استاد نے کہا ہاں ایسا ہی ہے هو كذلك وہ یعنی جو بات پیچھے گزری ہے وہ اسی طرح ہے قام الحسن و حسن نے کہا وقال، قام الحسن حسن کھڑا اس استاد کی جمع کیا ہے استاد صاحب استاد نے کہا جم سماوات، اس کی جمع سماوات ہے ثم مساج المدرس اللہ عدت استاد نے طلبا سے چند سوالات پوچھے ادت چند گنتی کے چند ایک المدبرس استاد من خلا کا ابراہیم ابراہیم آپ کو کس نے پیدا کیا ہے اللہ من خلا کا کم یا ابن خلاق نی یا عباس خلاقہ اللہ استاد نے کہا کہ عباس مجھے کس نے پیدا کیا ہے عباس نے کہا آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے من خالق شمس اللہ یا ابد اللہ کی بجائے آئے گا یا اللہ اس لیے کہ عبدہ ایسا منادہ ہے جو آگے مضاف بھی ہے اللہ من خلق القمر یابد الرحمانی خلقہ اللہ کیونکہ شمس معنس ہے اس لیے اس کے لیے خلقہ ہا, ہا کی دمیر استعمال ہوئی اور القمرہ کے لیے خالہ کا میں ہو کی زمیر ومن خلق النجوم یا احمد اور اے احمد ستاروں کو کس نے پیدا کیا ہے انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے النجوم چونکہ جمع مکسر غیر عاقل ہے اس لیے خالہ اللہ میں ہا کی ضمیر معنت سے استعمال ہو رہی ہے یا استاد اندی سلسط لہو علاقہ تم بدر میرے پاس ایک سوال ہے اس کا سبق سے کوئی تعلق نہیں ہے ما ہوا وہ کیا ہے فی کتاب میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے من کے ستارے سے زیادہ دور ہیں کیا یہ صحیح ہے، صحیحن، جی ہاں یہ صحیح ہے، مم خلق اللہ الانسان یا عثمان اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے مما اصل میں ہے من جما ما من ما، کے بعد بن گیا مما اور اس کو بھی شارٹ کیا گیا مختصر کیا گیا تو کیا بن گیا ممم مم اللہ نے انسان کو اے عثمان کس چیز سے پیدا کیا ہے خلق اللہ الانسان من قین اللہ نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے المدرس و استاد احسنت یا عثمان آپ نے برای اچھا جواب دیا ہے عثمان شاباش وممم خلق اللہ الجان یا ابو بکر جنوں کو اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے اصل میں تو لفظ ہوتا ہے ابو بکر لیکن یہ یا پہلے آ رہا ہے اور ابو آگے مداف ہو رہا ہے تو مداف حالت نصب میں ہوتا ہے اور ابو کی حالت نصب ہے ابا یا ابا اب کرن کارک اللہ الجان اللہ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے کہ یا ابا کرن آپ کو کیسے معلوم ہوا ہے ابو بکر عرفت من القرآن الکریم میں نے یہ معلوم کیا یا پہچانا قرآن کریم سے پا فی سورت العرافی سور میں آیا ہے انا ابلیس قال لله کہ ابلیس نے اللہ سے کہا انا خیر منه میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی یعنی میں آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نارین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے و خلقته من تینن اور تو نے اسے گلی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ احسنت یا ابا بکرن आपने बहुत अच्छा जवाब दिया بکر کم سما خلق اللہ یا ابد اللہ کم سما خلق اللہ کتنے آسمان اللہ نے پیدا کیے ہیں اے عبداللہ خلق اللہ وات اللہ نے سات آسمان پیدا کیے ہیں اور فی کم خلق اللہ وات والارض یا اب الرحمان اور کتنے دنوں میں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اے عبدالرحمان خلق اللہ السلام والارض و العفی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا ہے المدرس استاد هذا صحيح یہ صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ فی کثیر من الیاتی اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں ارشاد فرمایا ہے انا خلق کا سماوات آسما واتن کہ اس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا فقالفی صورت اطلاع اللہ خلا کا صبا واطن وقال فی کثیر من الیاتی اور اسی طرح اس نے بہت سی آیات میں فرمایا ہے ان اس آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا فرمایا اس موقع پہ گھنٹی بجی و خراج المدین الفصلی اور استاد کلاس سے نکل گیا کہ یوں کہیں گے اور استاد صاحب کلاس سے نکل گئے تمرین و مشقیں تمرین کی جمع تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک عجیب انلعتی آنے والے سوالوں کا جواب دیجئے کم الفصلی کتنے طلبہ کو استاد نے کلاس میں موجود پایا واجد لما مدینی نئے طلبہ پرنسپل کی طرف کیوں گئے من خلق الله القمر من خلق الشمس خلق اللہ الشمس خلق اللہ الجوما مما خلق الله الانسان اللہ نے انسان کو کس سے پیدا کیا خلق الله الانسان من طين مم خلق اللہ الجانا اللہ نے جن جنو کو پیدا کیا خلق اللہ, من کم خلق اللہ خلق اللہ سبع فی کم خلق اللہ واتا من, نار من, طیم من قال هذا یہ کس نے کہا تھا قال ابلیسو والی من اور کس کو لم یہ سورت ان یہ آیت کس صورت سے ہے یہ آیت ہے من سورت الاعراف من کا تمری رقم صلاح مشکل نمبر تین و حادل یہ علامت رکھیے امام الجمل الصحیٰ و حادامہ تھا امام الجمل غری صحیح طلبہ 15 ہیں نہیں وہ تو پانچ ہیں یہ غلط ہوا عبدالرحمان عبدالرحمان نے تین کلمات کے معنی کو نہیں سمجھا جی ہاں اسے تین الفاظ کی سمجھ نہیں آئی تھی یہ ٹھیک ہے سالہ فعیسل مدرسہ ملا کے بنے گے سالہ فیصل نے استاذ سے پوچھا جمع کیا ہے ہاں فیصل نے یہ پوچھا تھا کہ اسما کی جمع کیا ہے ٹھیک ہے کتب المدرسا صبورتی استاد نے بورڈ پہ سبق لکھا جی ہاں اس نے لکھا اس میں جو اسما کی جمع پوچھنے والا کون تھا بہرحال ہاں کامل حسن وکال سبق کی روشنی میں سبق کے مطابق حسن نے یہ پوچھا تھا ماجم اسما اس لیے تیسرا سوال جو ہے اس کے آگے فراز کا نشان لگے گا فیصل نہیں حسن نے پوچھا تھا مامانتی آنے والے الفاظ کا مانا کیا ہے الجو اب العبی او ابو امی تمریل اکم خمسا مشکل نمبر پانچ اکرا مثال کو پڑھیے پھر مکمل کیجئے جو کچھ نیچے آ رہا ہے اللہ غراری ہی اس پیٹرن پہ اس طرز پہ آصمت السودانی الخرتوم آسمت, آسمت العراقی آسما یعنی دارالخلاف آصمت الملکت العربیت آصمت اليمن یمن کا دار سنعا ہے آصمت مصر القاہر تمرین رقم 7 مشک نمبر 6 اقرا الامثله تا مثالوں کو پڑھیے ثم مكتوب الجمل پھر آنے والے جملوں کو لکھیے مستعملا فعل التعجب استعمال کرتے ہوئے فعل تعجب کو یہ ما ات والا ما اصغر ما اکبر ما احسنہ اس کو کہتے ہیں فعل تعجب یعنی کس قدر یہ کام اس طرح کا ہے کس قدر یہ لمبا ہے کس قدر یہ چیز بڑی ہے کس قدر یہ خوبصورت ہے وغیرہ هاذا رجل طويل یہ آدمی لمبا ہے کہنا ہو یہ آدمی کتنا لمبا ہے تو کہیں گے ما حاضر الجولا کبیر حاضر ما اکبر حاضل بہت ما اکبر کے بعد آنے والا اس محالت نسل میں ہوگا ما اکبر حادل بئیتا یہ گھر کتنا بڑا ہے ہادح سیارہ تمیلتن ما اجمل ہادہ سیارہ تھا حاضل ما اباردن ما ابردا ہاضل ما آ ع... یہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے انجوم ان جمیلتن ما اجمل النجوم حاضل کلم رخیص یہ قلم سستا ہے کہنا ہو یہ قلم کتنا سستا ہے کس قدر سستا ہے یقین نہیں آ رہا تو کہیں گے ما ارخ الکلم الغَط العربیۃ سہلۃ عربی زبان آسان ہے ما اسلغت العربیت ستارے زیادہ ہیں ما اکثر النجوم اللبن الحسن دودھ اچھا ہے ما احسن اللبن دودھ کس قدر اچھا ہے ہادھی سیارت و سریعت یہ گاڑی تیز رفتار ہے کہنا ہو یہ گاڑی کتنی تیز رفتار ہے تو کہیں گے ما ما اجمل مشکل نمبر مثالوں پہ غور کیجیے مکرمات پھر آنے والے الفاظ کو پڑھیے وقت لکھیے ان الفاظ کے آخری حروف پہ حرکات لگانے کے ساتھ محمد یا محمد حامدن یا حامد استاد یا استاد آگے کچھ ایسے مرکبات آ رہے ہیں جو مرکب اضافی ہیں ان سے پہلے جب یا کا حرف یعنی حرف ندا آئے گا تو جو مضاف ہوگا وہ حالت نصر میں استعمال ہوگا چنانچہ حامدن حامد کی بہن کہنا ہو اے حامد کی بہن تو کہیں گے یا یاخت حامدن عبداللہ سے یا بد اللہ اب نیچے پڑھیے یا علی یا عباسو یا رجولو یا بنتو یا شیخو یا مریم آگے الفاظ آ رہے ہیں مرکبات وہ سنگل نہیں ہے اگر کوئی مرکب ہو اور ہو بھی مرکب اضافی تو اس سے پہلے جب یا آئے گا تو جس اسم سے پہلے یا آئے گا وہ اسم حالت نصر میں استعمال ہوگا جسے کہتے ہیں منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے یا عبد اللہ یا بنت خالدین یا سائق السیارتی گاڑی کے ڈرائیور یا امہ سعدن یا عبد الرحمنی یا رب القعبتی یا امام المسجدی یا ابن عباسن ابو بکر س... بشن مبر آٹھ ہے سامل الامقلہ صاحب مثالوں پر غور کیجئے سمہ پھر این فیما یلی ان درجہ سے علم مطاین کیجئے یعنی بتائیے جمع الم سالم جمع محنت کو بھی اسمال ہوتا ہے اور رباتۂ بھی اور اس کے آخری حرف پہ حرکات لگائیے رعیۃ سیارتن رعیت سیار میں نے گاڑیاں دیکھیت المدیرت طالب طالباطی جمع معنس سالم یا جمع سالم معنس بھی کہہ سکتے ہیں جمع سالم معنس کے آخر میں زیر آتی ہے حالت نصب میں بھی یہاں دیکھئے سیارہ حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ رعیتوں کا مفعول ہے لیکن یہاں دو زیریں آ رہی ہیں آخر میں اسی طرح سالت المدیرت الفالباطا کی بجائے افرالباسی استعمال ہو رہا ہے جین برعت المجلتہ میں نے رسالہ پڑا کہنا ہو میں نے رسالے پڑھے تو کہیں گے کراج اللہ پیچھے جو گزرا ہے جملہ طالبا اس کا منع ہوگا پرنسپل نے طالبات سے سوال کیا پوچھا خال قمر اول نجوم اول بحارا وسطما واطا کی بجائے یہ ہوگا وسطما سَأَلَ الْأَبُ بجائے بیٹوں اور بیٹیوں سے سوال کیا کی بجائے رعیۃ باسی میں نے میل ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر کو دیکھا غَسَلَ الْوَلَدُ السَّيَّارَةَ یہ اسی طرح ہوگا السیاراتہ کیونکہ یہ جمع نہیں ہے لیکن آگے السیارات جمع رہا ہے وہ السیاراتہ نہیں بلکہ وہ السیاراتی ہوگا غَسَلَ الْوَلَدُ السَّيَارَةِ ترکینے گاریاں دھوئی غَسَلَ فَحِل ہے الْوَلَدُ فَائِل ہے اور السیاراتی مفعول ہے اَعَخَذْتَ الرِّيَالَاتِ یا بُنِئیہ کیا تُو نے ریالات لے لیے ہیں۔ کیا تم نے ریال لے لیے ہیں میرے بیٹے تو ریالاتا کی بجائے استعمال ہوگا ریالاتی ابو بلال نے اپنے کلاس فیلو سے اپنی ہم جماعتوں سے کیا. یہ کیا لا ابو اسی طرح ہوگا کیونکہ یہ جمع مکسر ہے جمع سالم نہیں سالت زئی نبو البتہ زمیلات جو ہے, جو ہے یہ چونکہ جمع مؤنس سالم یا جمع سالم مؤنس ہے اس لیے اس کے آخر میں زیر آئے گی حالت نصم میں بھی زمیلات کی بجائے زمیلاتی ہاں فرات القتب والمجلات کی بجائے والمجلاتی میں نے کتابیں اور اخبارات اور حسابے پڑے رائے تو اخوت حامدن واخواتہو کی بجائے واخواتی ہی میں نے حامد کے بھائیوں اور اس کی بہنوں کو دیکھا کراناسا کی بجائے ملا کے پڑیں گے داخل کیجیے حمزہ آنے والے جملوں پر البحار جم البحر البحار جم البحر البحار جم البحر،, البحر ہاں یہ ہے یہ تین الگ الگ اس میں انداز اختیار کیے گئے ہیں پہلا تو ہے البحار جم البحر کے بہار بحر کی جمع ہے آگے ہے ا البہارو جم البری کیا البہارو البحرو کی جمع ہے آگے آر جمع البحر کیا الحرار بحر کی جمع البحر کی جمع ہے یہ جس کا لکھا ہوا اسے ثابت ہوا کہ آ جمع ال کیا بن جاتا ہے آل ال ال سے ہو جائے گا آل دو حمزے اکٹھے ہو جائیں تو دوسرے حمزے کو ال سے بدل دیتے ہیں اور آل ہو جاتا ہے وہ اور اس کو مد کے ساتھ لکھتے ہیں الرا جیسا اب تو نکلا کہنا ہو کیا اب تو نکلا تو کہیں گے ال آنا کی بجائے آل آنا کرا جا الوما ابو کا ملدی مشقہ آج تمہارے ابو دمشق سے واپس آئے اگر کہنا ہو کیا آج تمہارے ابو دمشق سے واپس آئے تو ال یوم سے ہو جائے گا آل یوما ابو کا من دمشق مشقہ المدر رسمری استاد بیمار ہے کہنا ہو ا تو کہیں گے المدر رسمری المدیرو کالا پرنسپل نے اس طرح کہا کیا پرنسپل نے اس طرح کہا ہے نئے طالب علم نے اس کُرسی کو توڑا کیا نئے طالب علم نے اس کرسی کو توڑا کہیں گے آب الجدید حادل یا کسی طالب ذارا کہیں گے آپ کے بعد ال ہے کا آپ کو کس نے پیدا کیا ہے من ہو مثالیں گے منفا حو کہنا ہو استاد نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے تو کہیں گے سآلنی المدرسو مراقل کریں گے سآلنی المدرسو حالت سؤال اراف المدرسو ارافا ارافا اراف المدرسو في المسجد کیا آپ کو استاد نے مسجد میں دیکھا کہنا ہو جی ہاں مجھے انہوں نے مسجد میں دیکھا تو کہیں گے رآمی نعم رآمی المدرسو کہیں گے رآانی المدرسو فلمسجد تمرین رسم 11 مشق نمر جارا تعمل کلمة الاتية آنی والے لفظ پر غور کیجئے معنی معناہو معناہا تو لفظ اگر مذکر ہو تو اس کے لئے تو استعمال کریں گے معناہو اور معنیس ہو تو کہیں گے معناہا حسال کے دور پر لفظ اگر یوں ہے المکتب تو کہیں گے معناہو اور اگر لفظ ہے مثال کے طور پہ القارورۃ تو کہیں گے معناها القارورۃ شیشی بوتل نمبر 12 تو اعمل الکلمات آنے والے الفاظ کو غور کیجئے من جمع ما بن جاتا ہے من ما کی بجائے شارٹ کر کے اس کو کہتے ہیں مما مما خلق الله الانسان اللہ نے انسان کو کس سے پیدا کیا خلقہ من سینن اس نے اس کو گلی مجھے سے پیدا کیا اسی طرح بے زربی جمع ماں بیما کی بجائے کہیں گے بیما بیما قتل تو نے تام کو کس چیز سے مارا قتل تو ہا بلحا میں نے اسے پتھر سے مارا کل کیا ہلاک کیا لامز لی جمع ماں لما کی بجائے شارٹ کر کے پڑیں گے لما لما خرجت من الفصل لے تو کلاس سے کیوں نکلا خراج تو ان مری میں نکلا اس لیے کہ میں بیمار ہوں انجما با اما کی بجائے کہیں گے ام ما، ام ما فی کس چیز کو تلاش کیا سکول میں بحث میں نے اپنی گڑھی تلاش کی بحث یا بہاسو کے بعد ان کی پرپوزیشن آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا اما المر ریسا نے کس چیز کے بارے میں استاد سے سوال کیا انتحانی میں نے اس سے امتحان کے بارے میں سوال کیا تیرا نمبر تعمد المثال مثال پر غور کیجئے سم مکتو بالدمل العاتیتا پھر آنے والے جملے لکھئے بعد تحوید القلمات اللہ تحت حق ان الفاظ کو تبدیل کرنے کے بعد جن کے نیچے لائن ہے یعنی خط کشیدہ الفاظ کو تبدیل کرنے کے بعد جمع کی طرف یا معنی کریں گے جمع میں من الفتا ملاکہ پڑھیں گے من الفتا اللذی خرج من الفتل آنا جمع میں ہوگا جس کا لکھا ہوا ہے من الفطی خرج وہ لڑکے کون ہیں جو ابھی کلاس سے باہر نکلے ہیں من الرجول دخلا بحت قب العنہ وہ آدمی کون ہے جو ابھی تمہارے گھر میں داخل ہوا ہے کہنا ہو وہ آدمی کون ہیں جو ابھی تمہارے گھر میں داخل ہوئے ہیں تو کہیں گے من الرجال دخل بہت قبول این طالب الذین جاؤ امسی وہ طالب علم کہاں ہے جو کل آیا تھا آ, اگر طلاب یعنی جمع کے بارے میں پوچھنا ہو تو کہیں گے این طلاب الذین جاؤ امسی وہ کہاں ہے جو کل آئے وربت الولد الذین دربنی میں نے اس لڑکے کو مارا جس نے مجھے مارا کہنا برفوں کو مارا جنہوں نے لکھیے تحویل اللَّتی تحت کو جمع میں تبدیل کرنے کے بعد اوپر کی مثالیں ہیں نیچے موس کی اطالبلتی من ہندی وہ طالبات جو ابھی کلاس میں داخل ہوئی ہے ہندوستان سے ہے جمع میں کہیں گے الفتا ان دل مدیر اختمر یما وہ لڑکی جو مدیرہ کے لیڈی پرنسپل کے پاس ہے مریم کی بہن ہے کہنا ہو وہ لڑکیاں تو کہیں گے الفتحت اللہ ان دلیر افوات الفتحات اللہ الفتحات ساتھ آئے گا الفتحت اللہ ان دل مدیر افوات مرینا اب طبیبۃ اللہ کی مستق المن انکل طورا وہ لیڈی ڈاکٹر جو بائنی ہاسپٹل میں ہے انگلینڈ سے ہے جمع میں کہیں گے المرۃ اللہ بےتنا وہ عورت جو ہمارے گھر میں داخل ہوئی ہے میری پوٹی ہے کہنا ہو وہ عورتیں جو ہمارے گھر میں داخل ہوئی ہیں میری پوفیاں ہیں وہ کہیں گے ان بافی ان باپی بنا فی السما المسولتما مسلا المزرو واحد کے لیے من دخل الفصل کے لیے من الفصل مونس مونس من الفصل کی کون ہے جو ابھی کلاس میں داخل ہوئی ہے جمع معان کے لیے من الفت یا پندرہ نمبر کو آنے والے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد میرے ابو اسلام آباد سے واپس آئے الجدو الجدو لعب او انسان بما کس چیز سے کہیں گے بیما و ربسا بادل و نے اس لڑکے کو کس چیز سے مارا لما کیوں لما ذرا بسا ہونے اس کو کیوں مارا اما کس چیز کے بارے میں التنی ت نے کل کس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا مات یا اس کا یوں ترجمہ کریں گے تعلقات لفظ جماس کی اجراسن گھنٹی عداسن عدت یہ کہتے ہیں کسی چیز کو گننا سنتی یا ادا کا مانا چند بھی ہوتا ہے گنتی کے چند خادرا وہ حادر ہوا خلا کا اس نے پیدا کیا رفا اس نے اٹھایا بلند کیا احسن کا اچھا جواب دیا شارا کے مانا میں رن یرین گھنٹی کا بجنا باخر اللہ الحمد للہ